اور نکاح کر دو اپنے میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنی بندو ہے اور کنزوں کا اگر وہ فقر ہوں تو اللہ انہین غن کر دے گا اپنی فضل کے سبب اور اللہ وسط والا علم والا ہے